یہ بزرگ وہ their, جب سلوک کرواتے تھے جس کو جو حال دیکھ کر اس کے مطابق وظیفہ بتاتے تھے لوگ لوگ سمجھنے لگے میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے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 پہلی لوٹا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 پہاڑوں کی طرف بھاگتے جنگلوں کی طرف بھاگتے دین بچ جائے ہمارا یہ نہیں ہے کہ دبئی میں جا بیٹھتے سے پگڑی والا کی طرف موامقت اور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 مارے ہیں یہ فیر ہے یہ ذات کی مارفت کس کو, کو, کو پہچان تو پہچان کیا مطلب کسی چیز کی حقیقت کی پہچان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 گیا ہے فلان ہو رہا ہے اصل روزانہ توے توے کرنے دیوانا دیوانا غیبت ہو رہی ہے. ادا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 تین نی پتابارکباد کی حقیقت جا رہے مارفت نہ مراد ذات پاک دینی اجمالی سو پڑھاوا <م freshwater> <م specification>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 سٹا <m rooftop> او <mpektifts> ساری سانو پی وجد کتابی انکار نہ کر د سور <laughs> بچے <laughs>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 حکومت نے کے اپنے نماز پڑھانا یہ وہ. او کرو. باقی سارا اسلام اس عقید نال کافی رو کیونکہ سڈ نزدیک مومن اور کافر دی تمز اتو دی. انگریز دیاں دیا دے حق کے کافر چی اگریز دیا حکومت اگریز دیا حکومت دی مومن کوفر ایمان اے دو تو جائے دا. انگریز حکومت مخالف موم بس ہوگی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 مار لڑکی مدر جو آیا بندہ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 حا یعنی کہ بڑا, بڑا نقصان نقصان مدرسے پہلے آخری سال تک جتنے حرام دے ہک لے نبارت نیم جو قسم میں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 رو پے وال میں ہوں دے میں سا میں تف سا چاہتے ہیں ہک ہک تو آدھے میں کھا مدر سے دے لڑکے کو الوی ہی بلو پرائمتے ہیں والا خوابیت کیا دے دہتا دے مولوی فروغ مدر سے نہیں بڑیا رو دا تے والائیں میں کار پہ جاگتے بہار میں اس کا تھوڑے دیتے میں خوابیتا ہوں کیا اور لیسا فروسی کیا ہار کیا بولی فروق جو ایک ای مدرسے بھارت کہیں کو نہیں آر پگے پی مسیا نا پیچھے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 اچھا میں او دنیا پر او oh, مردان, مردان, مردان, مردان کا اگر یہ سکار <تصال> खुशांति मुराद पूरा ये चार सिफात पक्के को धी बहन की गरत करने ला कहे सारे جانا میں کو فری مدر مدرسے محلے ایک منصوبہ مدرسے تکڑے بی ری نی دی سیگار چرادی گانی نہیں رشکے بھرواتے اس سے سودے دے سکتیں جڑا انگلینڈ ہے وہ باغازی اگے آ جا سٹا مکھاں نال اچھا او دنیا دا کتنا کیا حال ہے بھائی سچو والا